ہوا یہ اصل میں کہ خود صحابہ کرام علی مردوان کے دور میں حضرت ابوبی کو فاروق اعظم تک یہ بات آئی کہ فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کر رہا خود انہوں نے فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی تو کفر ہے اور صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ گمراہ اور بے دین اور بد مذہب ان کی شان میں گی نہیں ہو بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلمات میں سے مثلاً حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم ردی الما کی خلافت پر امت کا اجماع ہے اور کوئی ان کو حضور کا خلیفہ نہ مانے پوری امت کا اجما ہونے کی وجہ سے اور اس اجما کا انکار کر کے کہے کہ نہیں یہ خلیفہ نہیں ہے تو یہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ پوری امت کا اس پر اجتماع کہ یہ حضرات جو ہیں حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا انکار کرنا دائر اسلام سے خارج کر دے گا اور یہ جو ہے نا بھائی ان کو اس طریقے سے کہنا برا بھلا کے دیکھیے وہ حضرت علی کو لیجیے آپ ایک فرقہ ہے کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کو کیا سوجی کہ بلاوج اپنے بیٹے کو انہوں نے خلیفہ بنا لیا وغیرہ اس قسم کی اس کو سب کہتے ہیں کوئی فحش گالیاں اس سے مراد نہیں ہے ان کو نہ ماننا یا ان کو برا اس کر کہنا کہ بھائی خلافت کے تو وہ مستحق تھے ان کو خلاف وغیرہ تو یہ برائی اور ظاہر ہے کہ کوئی اس قسم کے فہش گالیاں نہ کسی کو جائز ہیں نہ کوئی دے سکتا نبی پر اتنا کہنا بھی کفر علامہ کا یا لکھتے ہیں جیسے میں بتاؤں آپ کو اردو مثال دوں اس میں تصویر ہم استعمال کریں مثال کے طور پر ہم کہیں بھائی تمہارا جوتا سنبھالو جوتا کہیں اٹھا کر کے رکھو اور اس کی تصویر بنا دیا میاں اپنی جوتڑی سنبھالو گھٹیا طریقے سے کہ نا اپنی جوتڑی سنبھالو اٹھا کر کے لے جاؤ ہے نا یہ ایک مثال قاضی ایاس کہتے ہیں کسی نے حضور کی نال کو جو حضور علیہ سلاۃ و کی نال سمجھتے ہیں نا یعنی حضور علیہ سلاۃ و کی چپل یا جوت کوئی اس کو نوائل کہہ دے تصغیر کے ساتھ وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا یعنی ایسی چیز کی توہین کرنا جس کی نسبت نبی کریم علیہ سلات و سلام سے ہو یہ بھی حضور علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں آئے گا جی اور کوئی صاحب جی فرمائیے